وہ مدینہ <connection> جو کون ان کا دنیا کی پیرس کو کیا کہتے ہیں دلہن پیرس میں کیا کہتے ہیں کا ان کا کونے کا دے پیرن کی دنیا کے دلہن تو مدینہ جس نے مدینہ شریف کو دل کیا تو اسے پھر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی तो جب یش اس قدر بڑھ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری نظر کو بہائے دنیا کا حسن کیسے میری दे نظر کو بھائی دنیا کا حوصل کیسے آنکھوں میں بس گیا ہے مرینا ہونا ایکش سے حضور کا مدینہ وہ مدینہ جو کون ہے ان کا ہے جس کا دیدار مومن کی ہے زندگی میں خدا دار کو وہ مرینا تو با با اللہ بار بار فرمائدہ یہ مدینہ وہاں جانا تو بڑا شرف کی بات ہے بہت بڑی سازت کی بات ہے لیکن یہ وہ ارض مقدس ہے کہ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنے شب و روز ہاتھ میں اور یہ وہ مقدس بارگاہ بار کہ ادب کا ہی زیر آسمان از عرش نازک نفس گم کر گنگایا شاید اسی بات کو بار دہرات کہتے ہیں ضائع کو مدینہ ضائع جنا ہند سائ جنا چل آیا کہاں دیکھ آیا وقت میں پاس کا لحاظ رکھتے ہوں جیسے جی چاہے جہاں بھوم بھوم جیسے جی چاہے جہاں یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل چل یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل صلی اللہ ای ہزار ر صبح سے لے کرام تک جب وہ ہیں تو شام سے لے کرتا سترسلہ جاری جائے ستر ہزار مال حضور کی میں حاضر دور اسلام ہیں اسی بات کو یاد دلاتا شاعر کہتے ہیں کہ ہزار آزادی مدد ستن پدس میاں پدسوں کے درمیاں ہچ آیا ہے کہاں محبوب بارگاہ جن جن جن جن جن کی بارگاہ میں جانے کے آداب کیا ہے یہ خود اللہ تعالیٰ پرانے والے کو بیا وہ آئے کرے گا جس کا مطلب کہ اور جب میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جب میرے محبوب کی مجلس میں حاضر ہو تو اپنی کو نبی کی آواز سے رکھو نیچی رکھو خبردار میرے ماما کی آواز سے اپنی آواز میں پوچھا مرمت ورنہ تمہارے عمل ہو بار ہوگا برباد ہو جائے گا اور اس طریقے سے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی تمہیں پتا بھی نہیں تم اپنے ضام میں ہو نمازیں دن کرو گے روزے دن کرو گے صدقات زکارات سب کچھ کرتے رہو گے اور تمہارے خان برباد ہو چکے ہوں گے تمہیں خبر بھی مل یہ آداب پرانے میں اللہ تعالیٰ خود سکھا کا تو ہم اسی بات کو یاد دلاتے ہوں گے شاید کرتے ہیں کہ پیارے آہستہ ہو سد سچ رایا چل آیا ہے کلاسہ چل چل بھلے مدینہ جو بالکل حقیقت میں آج کے مدینہ اس کے لیے مدینہ سے دوری جو ہے بڑے ایک ایک گزارنا اسے بڑا رشوار ہوا اور پھر وہ محبوب کے قلم سے مدینے پہنچ جاتا تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوا وہ چاہتا ہے کہ وقت جائے جہاں وقت ہے میں محمود کی بارگاہ میں حاضر ہوں حضور کے خاص کرم ہو رہے ہیں ان کے لطف و انعیات کی بارشیں ہو رہی ہیں میں حضور کا قرب خاص حاضر کر چکا ہوں حضور کی بالکل بارگاہ میں حاضر ہوں اور حضور برائے راست دوست کو دیتے تھے اب مجھے ڈر پہ بلا کر لے رہے تو یہ وہ کہ اس وقت بندہ سوچتا ہے کہ پرکاش وقت زندگی جو چٹکا پہیا جو چل رہا ہے کاش کا پہیا نہیں رک جا کہ میں جتنے دیر زیادہ ہوتے ہو چکی بادام تو اسی بات کو دہراتا ہوئے کہ اب رے چل لیکن چوکے واپسی ہوتے وہ الگ بات کسی کسی کے مقدر میں بدل ہو سکتا ہے اس کا جو چاہتا ہے کاش بادی موت آ جائے اور یہ تمنا رکھ رکھا تھا حکوم کو سرکار نے دیا کا فرمان ہے کہ جس کسی سے ہو سکے کہ وہ مدما جو مدم میں مرے گا تو ایسے لوگ हैं हैं, हैं, جو ہوں تو یہ چاہتے ہیں کہ مدینے جائیں پھر واپس میں وہیں مدینے زمین بگل میں محمد خزرہ کی میں تو وہ لوگ جب مدینے پہنچ ہیں نا تو ان تاثرات کچھ اس طریقے سے ہوتے ہوئے نظر چرچر دیا شیر کو وہ یوں کریں گے سے جو میں روستا چل کیوں کہوں امرے رواں چل لیکن بعدوں کا واپس آنا پڑتا میں سچ کہتا ہوں جو حقیقی کی مدینہ کے خدا, خدا, خدا کی وہ اس کو مدینے سے نہیں ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ تیرے رب کی دربار جانا نہیں کچھ اس کی خاتم اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے محبت بی بچوں سے محبت گھر بار سے محبت اور مال سے محبت مکان سے محبت وطن سے محبت یہ ساری محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو رکھا آپ کوئی بھی شخص یہاں موجود ہو Helped. کوئی شخص اپنے والدین سے محبت, محبت کرتا نہیں اپنے, اپنے بچوں سے محبت کرتا نہیں اپنے, اپنے ماں سے تا محبت کرتا نہیں اپنے گھر سے وطن سے محبت کرتا نہیں ہے لڑکی تو محبت یہ محبت کی نہیں جاتا یہ محبت ایسی ہے کہ اس ان محبتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ محبت رسول کی ہماری فطرت جس, جس طریقے سے ہم بغیر وطن گھر بال بیوی بچوں کو دیکھے بغیر, بغیر ہمیں کرار رہا نہیں آتا, آتا, آتا, بنا آتا, بنا آتا ایک کاش حضور, حضور کو یاد کیے بغیر کرارا حضور کے ذکر کو کیے بغیر ہمیں کرارا رہا اللہ اللہ ایسی محبت میں لیکن چونکہ واپس آنا ہوتا تو وہ بڑا دکھی ہوتا وہ بڑا غم زدہ ہوتا ہے گمگین ہوتا ہے لیکن کر کیا سکتا تھا جو محبوب کی رضا محبوب, محبوب, محبوب, محبوب بھیج رہے ہیں تو پھر بلائیں گا اسی امید پر جاتا ہے اور جب قافلے والے جاتے ہیں اور امیر قافلہ کہتا ہے چلو چلو چلو جلدی کرو امیر قافلہ امیر کارواں میرے کارواں تو وہ سیو کہتا ہے کہ دیکھ لوں کے شہر مصطفیٰ دیکھ, دیکھ لو جی ہر بھائی مل کے پست میرے بیار میرے جب بندہ جب بند کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے آہا سری سہری جادیاں مرو بھرو جب وہ کھڑا ہوتا ہے سر ندامت سے جھکا ہوتا ہے آنکھیں بارے سیا سے اور, اور سبب معصوبہ کی کی رہی ہوتی ہے لبوں کو رسول اللہ کی سدائی ہوتی ہے بار بار میں نے تو اپنی زندگی برباد کر دی گناہوں کے سبب معاشیت کے سبب اپنی زندگی برباد کر کے عمر بر کی کراگا میں آ گیا اب آپ سے طلب طلبدار ہوں شفا سلطار یہ سدائے ہوتی ہیں حضور کی حضور کرم کیے ہوتے ہیں رحمت کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں انایات ہو رہی ہوتی ہے نواب شاد ہو رہی ہوتی ہے غلاموں کو نوازا جا رہا ہے بھر بھر کے لار آ رہی ہے ایسے اگر کبھی جلدی جلدی کرے تو پھر اس کا کسور ماں باپ کی کوئی کسور نہیں شاید کہتا ہے جالوں جلدی نہ کروں جلدی نہ کرہستہ چل چل وہی ناسی شہی